صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور پر ایک لوگوں لوگو لوگو دنیا کی کسی تاریخ میں ساتھیوں نہیں پائی کہ جس نے ہر نے دشمنوں کے ساتھ وہ دشمن کی آپ کے کو آپ کو ایگن پہنچانے آپ کو تکلیف دینے آپ کو دنیا سے ختم کر دینے کوئی قدر اٹھا رہے نز باقی نہیں تھی لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ جو جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے جو تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار نہ ہو اسے اللہ کی قسم ساتھی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال لگ لیکن کا وقت ہو گیا تو اعلان کر دیا کے اندر نہیں آج قیامت تک کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت مکے کو چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا تھا اب قیامت تک کسی کے لیے مکہ حلال اس کے لیے مکہ حلال نہیں ہوگا ج بسم الله والفتح وقرئ اي الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك اور میرے محبوب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے اور اس سے بخش طلب کیجئے یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین بلا عالمین ولاء کے بطول الطقین و سلاۃ وسلم رسول کریم حاضر نے مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی اگلی کڑی کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس سے قبل ہم نے فتح مکہ سے پہلے کے واقعات سنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے فوج لے کر کس طریقے سے نکلتے ہیں صلیحدیبیہ کے بعد کے کی کیا واقعات پیش آئے اور کس طریقے سے بد اہدی کفار مکہ نے کیا اس کے بعد سلح ادیبیہ کی جو سلح تھی وہ صلح ختم ہوئی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فوج لے کر نکلے اور اس راستے میں جو واقعات پیش آئے وہ تفصیل ہم نے واقعات ذکر کیے انشاءاللہ تعالی شیخ محترم دوبارہ سر سر اس کا جائزہ لیں گے اب آگے جو ہے فتح مکہ میں کیا واقعات پیش آنے والے ہیں کس طریقے سے جنگ پیش آئی اور کس طریقے سے مکہ فتح ہوا اور کیا کیا معاملات پیش آئے حضرت اس وقت کن کن کو پناہ دی گئی کن کن کو امان دیا گیا کن کن جگہوں کو معتبر مانا گیا یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان آئی تھیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے فتح مکہ کے جو اہم قد و خال ہے ان اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ مقصول حسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کی اگلی کڑی کا آغاز فرمائیں السلام علیکم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں ہم اور آپ فتح مکہ تک پہنچ چکے تھے پچھلے درس میں جو آج سے تقریبا ہمارے خیال سے ایک مہینے کا فاصلہ ہوا اس میں فتح مکہ کی ابتدائی حادثات سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی آج چونکہ فاصلہ لمبا ہے اس لیے چند باتیں جو آج کے درس سے متعلق ہوں گی اسے میں لے کر کے آگے بڑھتا ہوں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر جیسا کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو سلح ہوئی تھی اس میں ایک بند یہ بھی تھی کہ جو قریش کے حلف میں داخل ہونا چاہے قریش کا ساتھ دینا چاہے وہ ان کے ساتھ ہو لے اور جو محمد اللہ صلی علیہ محمد آپ کے ساتھ ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ معاہدہ اور تحالف کا معاملہ کر لے تو چنانچہ بنو خزاعہ جو پہلے ہی سے مسلمانوں کے خیر خات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے عہد میں داخل ہو گئے اور بنو بکر جن کی بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی چلتی تھی زمانے جاہلیت میں اور ایک دوسرے کے سمجھیے کہ پکے دشمن تھے تو بنو بکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور قریش کے ساتھ ہو لیے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جو چودہ سو کی جماعت ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی اتنا سامان بھی نہیں ہے اور قریش جو کھانے کعبہ اور مکہ کے متولی ہیں ان کے مقابلے میں ان کی جماعت اس قدر آگے بڑھ جائے گی لہذا انہوں نے قریش کا ساتھ دیا یہ اس وقت اگر کوئی کسی کے ساتھ تحالف یا حلف کا معاملہ کر لے تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے یعنی ان دونوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف مل کر کے یہ دونوں رہیں گے اور لڑائی کریں گے اچھا ان میں سے کسی ایک کے خلاف ہونا گو یا دونوں کے خلاف ہونا تھا یعنی اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف اٹھتا ہے جس کا مطلب بنو خزا کے بھی خلاف اٹھ رہا ہے اور اگر کوئی بنو بکر کے خلاف اٹھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ قریش کے خلاف اٹھ رہا ہے یہ اس وقت کا معاہدہ تھا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسے ملغہ قرار دیا لا حلف فی اسلام اب اسلامی معاہدہ رہ گیا باقی اور کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے تو اس طریقے سے بنو خزاعہ اور بنو بکر جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہوئے اور دوسرے قریش کے تو یہ سلسلہ آپس میں معاہدے کا تقریبا سترہ یا اٹھارہ مہینے چلتا رہا اس درمیان مسلمانوں کو دوسرے لوگوں سے نپٹنے کا اچھا موقع مل گیا تھا سترہ یا اٹھارہ مہینے کے بعد جیسے ہی وقت زیادہ ہوتا گیا تو چونکہ بنو بکر کی اور بنو خزاعہ سے آپس میں پہلے ہی لڑائی چلتی تھی لہذا بنو بکر نے ایک دن رات کے موقع پر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قریش کے اشارے پر بلکہ قریش نے ان کی مدد بھی کی بنو خزا کے اوپر وتیر نامی چشمے پر یہ وتیر نامی چشمہ آج مکہ مکرمہ کے جنوب کی طرف کاکیا اور اشیک ایک علاقہ ہے اسی کا کچھ حصہ تھا وہ حالانکہ پہلے خانے مکہ کھانے کا اٹھارہ 18 کلومیٹر تھا لیکن آج چونکہ جانتے ہیں تمام شہر تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں تو اب یہ مکہ مکرمہ کا تھوڑا سا ایک حصہ بھی بن گیا ہے تو وہاں اصل میں وہاں بنو خزاں رہا کرتے جو حدود حرم سے باہر ہے بنو خزا وہاں رہا کرتے تھے تو اچانک رات میں ان کے اوپر حملہ کر دیا چونکہ بنو خوزا اس کے لیے تیار نہیں تھے بنو بکر نے مکمل تیاری کی اور قریش نے ان کی مدد کی بلکہ بعد روایات میں پتہ چلتا ہے قریش کے بعد بڑے بڑے سردار جیسے سہیل ابن امر صفوان ابن امیہ ان لوگوں نے اپنے چہرے کو چھپا کر کے بذاتے خود صرف اسلحہ سے نہیں بلکہ بذاتے خود ان کا ساتھ دیا اور اس میں جنگ میں شریک ہوئے یہ کرنا گویا بنو خزی کے ساتھ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف بھی گویا کہ اعلان جنگ تھا بنو بکر بھاگ کر کے پناہ لیے حر حدود حرم میں اور نوفل جو بنو بکر کا سردار تھا بنو بکر نے اس سے کہا کہ اب ہم حدود حرم میں آ گئے ہیں حدود حرم میں ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے لیکن نوفل نے کہا کہ یہ موقع ہے اپنا بدلہ لے لو حرم کی حدود کا کوئی پاس لحاظ نہ کیا جائے اپنا بدلہ لے لو ورنہ شاید دوبارہ موقع نہ ملے چنانچہ ان لوگوں نے حتی کی حدود حرم بلکہ مسجد حرام میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی وہ کیسے یہ صورت حال ابھی جاری ہی تھی کہ ایک خزائی جن کا نام عبر امن سالم تھا وہ بھا کر کے مدینہ منورہ آئے مدینہ منورہ جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے پہنچتے ہی انہوں نے اپنی درد کی کہانی سنائی اور ایک شعر پڑھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مدد کی مدد طلب کیا کہنے لگے کہ یا رب محمدن حلف ابینا و ابیلدا فنس رسول اللہ عباد اللہ بلوتیر ہو جدا و قطل رخا اے اللہ تعالی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں ان کے سے مدد کے لیے ہم درخواست لے کر کے آئے ہیں جن کے ساتھ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا پرانا عہد نامہ چلا آ رہا ہے اے اللہ کے رسول جلدی ہی فوراً ہماری مدد کی دیئے اور اللہ کے بندوں کو دعوت دیجئے کہ ہماری مدد کو آئیں کیوں اس لیے کہ بنو بکر نے وتیر نامے چشمے کے اوپر رات کے وقت ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم رکو اور سعیدہ کی حالت میں تھے کہ ہمیں انہوں نے قتل کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو خزا کے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے اگرچہ انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی لیکن مسلمان ہو چکے تھے کیوں اس لیے کہ اس نے کہا امر ابن سالم نے کہ ہم وقتلونا قتل رکان وسود ان لوگوں نے حالت رکو اور سجدے میں ہمیں قتل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے اور ان کے قتل کی درد بھری کہانی جب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا نو صرف امر ابن سالم اے امر ابن سالم پریشان نہ ہو تمہاری مدد کی جائے گی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے کہ بدلی کا ایک ٹکڑا ادھر سے گزرا اور کہا کہ اے امربن سالم یہ بدلی تمہارے لیے مدد کا پیغام لے کر کے آئی ہے ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بنو خزاں کے سردار بدے لبن ورکا بھی ایک جماعت لے کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور جو کچھ امربن سالم نے کہا تھا وہ ساری تفصیلات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوہرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ضبط سے کام لیا اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغامبر بھیجا ایک قاصد بھیجا قریش کے پاس کہا کہ دیکھو بنو خزا کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں یا اولن تو ان کا خون بہا ادا کرو اگر یہ نہیں تو بنو بکر سے اپنا معاہدہ توڑ لو بنو بکر سے اپنا معاہدہ توڑ لو کیوں اس لیے کہ بنو بکر کے اوپر ہم حملہ کریں گے کیوں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے معاہد کے ساتھ ہمارے ساتھی کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا تحالف کا معاملہ تھا ان کے اوپر انہوں نے ناجائز حملہ کیا اور ظلم کیا ہے ورنہ یہ سمجھو کہ ہمارا اور تمہارا اب کوئی عہد نامہ باقی نہیں رہے گا اور یہ سمجھ لو کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ قریش کے ظاہر بات آپ جانتے ہیں کہ جذباتی لوگوں سے اور جوان لوگوں سے ہمیشہ خطرہ اور دھوکا ہوتا ہے یہ لوگ انجام کو نہیں دیکھتے صرف حالت حاضرہ پر وہ نظر رکھتے ہیں لیکن مستقبل میں اس کے کیا نتائج پیش ہونے والے ہیں اس پر نظر نہیں رکھتے چنانچہ وہ جذبات میں آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہ ہم خون بہا ادا کریں گے نہ بنو بکر کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ اسے توڑیں گے بلکہ جو ان کے خلاف جنگ کرے گا ہم اسے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا اعلان کر دیا کہ ہاں اب ہمارا اور قریش کا جو آپس میں معاہدہ ہے سلیہ حدیبیہ کے موقع پر جو ہوا تھا اب وہ ملغہ قرار پاتا ہے بلکہ بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے لوگ اس پر پشیمان بھی ہوئے شرمندہ بھی ہوئے اور انہوں نے حضرت سفیان ابن حرب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور معذرت نامہ پیش کرو اور معاہدے کی تجدید کرو چنانچے سفیاان کے آنے کے بارے میں ایک بڑا ابو سفیان کے آنے کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ جب آئے تو سیدھے اپنی بیٹی کے یہاں آئے ان کی بیٹی کون تھی کسی کو معلوم ہے ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ابو سفیان ابن حرب کی بیٹی ام حبیبہ ابو نبی کریم صلیے محترمہ تھی لہٰذا وہ ظاہر بات نفسیاتی طور پر اسی راستے سے آئے ہیں جس راستے اور جس رشتے کی بنیاد پر انسان زیادہ رحم کرتا ہے اپنی بیٹی کی طرف سے آئے لیکن اسلام کی وہ روح تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والوں میں وہ روح پھونک دی تھی کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا رشتہ کس کا تھا اسلام کا تھا اس کے سامنے کوئی دوسرا رشتہ نہیں تھا چنانچہ ام حبیبہ کے گھر جب ابو سفیان آتے ہیں اور نبی کریم سرتم بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حضرت ام حبیبہ نے آپ کے بستر کو سمیٹ دیا ابو سفیان مکہ کے سردار ہے معمولی آدمی عام آدمی نہیں ہے مکہ کے سردار ہیں اور مکہ جو اس وقت ہے عرب پورے عرب میں سب سے بہترین اور موتبر شہر مانا جاتا تھا یہاں پر مک... بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہاں کے سردار کے ساتھ یہ معاملہ تو کہا بیٹی یہ بتاؤ آیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں غور کریں گے کیا کہا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں کہا نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں کافر نجس ہوتا ہے آپ اس لائق نہیں ہے کہ نبی کریم وسلم بستر پر بیٹھے ہیں کہا بیٹی یہ تو بڑے شر کی بات ہے جو تمہیں تم کہہ رہی ہو کل حال ابو سفیان نے بڑی کوشش کی حضرت او بکر صدیقی رضی وطم پاس گئے حضرت عمر کے پاس گئے حضرت عثمان حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس گئے روایات کے مطابق بلکہ حضرت او بکر نے کوشش بھی کی ان کو لے کر کے اللہ کے رسوئی خدمت میں گئے بھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا آخر میں ابو سفیان مجبور ہو کر کھڑے ہو کر کے عہد کی تجدید کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد رخصت ہو گئی اب خطرہ رہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم سے بدلہ لیا جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا تو حکم دیا البتہ اس بات کو بہت ہی پوشیدہ رکھا کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا مسلمانوں سے کہا کہ ہاں ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں لیکن ظاہر بات لوگوں کو شبہ تو ہوا کہ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا دشمن کون ہے قریش ہیں اس کے علاوہ اور جتنے دشمن تھے تھے ان سے ہم نے آسانی سے نپٹ لیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہم خود ال اخبار ان قریش اے اللہ تبارک و تعالی قریش کے جو جاسوس ہیں قریش تک جو لوگ پیغام پہنچاتے ہیں ان کی نظروں کو تو اندھے کر دے نظروں کو اندھا کر دے وہ ہماری بات کو قریش تک نہ پہنچا سکیں حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری میں رہے اس کے لیے آپ انصار کو مہاجرین کو اور مدینہ منورہ کے ارد گرد بنو سالم وغیرہ جو قبائل تھے بنو سلمہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو تیار ہونے کا حکم دے دیا ظاہر بات مسلمانوں کو شبہ تھا تو ایک بدری صحابی حاطب ابن ابی بلطار رضی اللہ تعالی انہوں وہ یہ سمجھ گئے کہ اب حملہ کہاں ہونے والا ہے مکہ مکرمہ پر تو انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا اور قریش کے نام ایک خط لکھا کہ ہوشیار رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں یہ خط لے کر کے ایک عورت چلی اور مدیرہ منورہ سے دو مرحلے کی دوری پر وہ پہنچی تھی کی اللہ تبارک و تعالی نے وہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حضرت علی حضرت مقداد یہ تین رضی اللہ تعالی عنہم حضرت زبیر ابن العوام حضرت مقداد ابن امر اور حضرت علی رضی ان تینوں کو بھیجا کہا جاؤ فلا جگہ ایک باغچہ ہے خاخ نامی وہاں پر ایک چشمہ ہے تمہیں وہاں ایک عورت ملے گی اس کے پاس قریش کے نام ایک خط ہے جسے یہاں سے ایک صاحب نے بھیجا ہے اسے جاؤ اور پکڑ کر کے لے آؤ وہ لوگ جب وہاں پر گئے تو اسی جگہ وہ عورت ملی اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہا نہیں تمہارے پاس ہے کہا کچھ بھی نہیں ہے اس کا سامان ڈھونڈا اور یہ ڈھونڈا وہ ڈھونڈا کوئی خط مل نہیں رہا ہے لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یقین تھا کہ اس کے پاس وہ لیٹر موجود ہے لہذا اس سے کہا کہ دیکھو خط نکال کر کے دو ورنا ابھی تمہیں تلاشی لیں گے برہنا کر کے تمہاری تلاشی لیں, تلاش لیں گے تو اس نے خط کو اپنے جوڑا جانتے اور اس نے جوڑا باندھتی ہے پیچھے چھپا کر کے رکھا تھا. اس میں سے نکال کر کے خط دے دیا تو وہ خط قریش کے سرداروں کے نام تھا وہ لے کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خط لکھنے والے کون ہیں حاطب میں ابھی بلطار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حاطب یہ کیا کیا تم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدبازی سے کام نہ لیں اصل معاملہ یہ ہے کہ نہ تو مجھے کفر سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ اسلام اور مسلمانوں سے کوئی نفرت ہے میں اپنے دین پر پختہ ہوں اصل معاملہ یہ ہے دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے مال اور اولاد قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا مال اور اولاد فتنہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ میں اصل میں مکے کے رہنے والا نہیں ہوں میں دور سے آ کر کے مکے میں آباد ہوں دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار اور خاندان والے مکے میں موجود ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال جو وہاں پر رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کی زمانت ہے کہ ان کی حفاظت کریں گے لیکن میری حفاظت کرنے والا اور میرے خاندان کی کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد تو کرے گا ہی دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی ہے نبی کریم سر تو غلبے سے دنیا کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے لیکن ہم نے کہا اس بہانے تھوڑا سا اگر میں احسان کر دوں مکہ کے لوگوں کے ساتھ تو مکہ کے لوگ میرے خاندان والوں کی میرے گھر والوں کی اور میرے مال کی حفاظت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں انہوں نے سچ کہا ہے اس نے سچ کہا حضرت عمر اس پر اتقدر ناراض ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے دی دی کس منافی کی گردن مار دوں آپ نے کہا اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور بدر والوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اب تم جو بھی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لہذا ان کے بارے میں کوئی دوسری رات تم قائم نہ کرو اور ہوا بھی یہ ہوا بھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو سورہ ممتحنہ جہاں سے شروع ہوتی ہے یادین اولیاء تلخون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وانا آلو ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سباء السبيل أي ما نوالو الله كي دشمنو اور معلوم یہ ہوا ساتھیوں کی کافر اللہ کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے معقول بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالی کے دشمنوں سے دوستی رکھے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن سے دوستی رکھی جائے تو عرض کرنے کے مقصد کی آیت نازل ہوئی اللہ کو لہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور رمضان المبارک آٹھ دل ہجا سات رمضان یا دس رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کی فوج لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن لوگوں سے بتایا نہیں کہ ہم مکہ جا رہے ہیں نکلے اسی طرف جنوب کی طرف نکلے اس لیے جنوب طرف راستہ اور بھی جایا کرتا تھا بہت سے بدوی قبائل سے وہ ہو سکتے تھے آپ نے بتایا نہیں جب لوگ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تب لوگوں کو احساس ہوا کہ آپ کا رخ کس طرف ہے مکے کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دس ہزار کا قافلہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لوگ آ کر کے مسلمان ہوئے چنانچہ مقام سوقیہ کے قریب جو مدینہ منورہ سے تقریباً ایک سو اسی یا ایک سو نبے کی دوری پر ہے آپ کے دو بڑے عزیز اور رشتہ دار آ کر کے وہاں پر ملے ایک ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب حارث آپ کے چچا تھے ان کے بیٹے نے بھائی۔ اور دوسرے عبداللہ اللہ ابن ابی امیہ عبداللہ ابن ابی امیہ یہ آپ کے پھوفی کے بیٹے اور آپ کے سالے ہیں دونوں ہیں ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب اور عبد اللہ ابن ابی امیہ عبد اللہ ابن ابی امیہ آپ آب کے سالے بھی ہیں اور آپ کے پوفی کے لڑکے بھی ہیں اور حضطیہ ابو سفیان ابن حارث, ابن حارث کون ہیں نبی کریم چچا زاد بھائی ہیں یہ دونوں آ کر کے ملے لیکن یہ دونوں اب تک مسلمانوں کے پکے دشمن رہے ہیں پکے دشمن رہے ہیں اور سیدھے یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے حضرت ام سلمہ کے پاس آئے کیوں اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی امیہت ام سلمہ کے بھائی تھے ام سلمہ کے بھائی تھے ان کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کیجئے کہ کی ہم لوگوں کا عبد النہ قبول کر لے جب حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں ان کا عذر قبول نہیں کرتا جہاں تک میرے چچے بھائی کا تعلق ہے تو اس نے مجھے وہ ایزائیں اور وہ تکلیفیں دی ہیں نہ کسی نے نہیں دیا اس لیے کہ آپ کے خلاف اشار آپ کے خلاف اشعار جنگوں میں آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتے شیر کہہ کر کے اور جہاں تک عبداللہ ابن ابی امیہ کا تعلق ہے میرے پھوفی داد بھائی کا تعلق ہے اس نے بھی مجھے تکلیف دینے میں مجھے ایزا پہنچانے میں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں گئی کوئی قدر اٹھا نہیں رکھی لیکن ان دونوں نے سوچا کہ اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے پریشان ہوئے تو عبداللہ حضرت ابو سفیا ابن حرب کے ساتھ ان کا ایک بچہ تھا وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے بچے کو لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ نہیں دیتے مجھے معاف نہیں کرتے تو اس بچے کو لے کر کے میں صحرا میں نکل جا رہا ہوں بھوکے اور پیاسے میں جان دے دوں گا لیکن میں کہیں اور طرف جانے والا نہیں ہوں <coughs> <coughs> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت رحمت للعالمین کو جب یہ خبر پہنچتی ہے آپ کا دل نرم ہوا اور آپ نے دونوں کو معاف کر دیا اور دونوں اسلام قبول کیے اور دونوں کا اسلام اس قدر مضبوط ہوا کہ بعض موقع پر حسن غزوئے حنین کے موقع پر جہاں بہت سے پکے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے لیکن ابو سفیان ابن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جمے رہے اور وہاں سے ہٹے نہیں یلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ابو سفیان ابن حارف میرے خاندان کے بہتر اور حفظل ترین لوگوں میں اللہک اللہ اور آگے بڑھے جو حفا تک تو وہاں آ کر کے عباس ابن عبد المطلی اپنے خاندان کو لے کر کے ملے اور مسلمان ہوئے اللہ الحال ساتھی ہو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے مدینہ منوراک سے صرف ساٹھ یا پینسٹھ کلومیٹر دوری ایک جگہ قرائے غمیم تھی وہاں پر پہنچے جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ابھی تک لوگ روزے سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نے وہاں پر روزہ افطار کر دیا مقام قدید میں اور صحابہ اکرام کو رمضان و کا مہینہ تھا وجوبی طور پر روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا پھر آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور مکہ مکرمہ سے تقریباً بائیس کلومیٹر کی دوری پر جہاں پر آج شہر الجموم واقع ہے آپ لوگ اس راستے سے جائیں وہاں پر آپ ٹھہرے اور مسلمانوں کو دور دور اپنا خیمہ لگانے کا حکم دے دیا اس میں ایک حکمت تھی رات میں چونکہ لوگ آگے جلائیں گے تو جتنے دور دور رہے گا اتنی زیادہ آگ دکھائی دے گی اگر ایک جگہ اکٹھے رہیں گے تو لوگ کیا ہے تھوڑے تھوڑی آبادی میں لیکن چونکہ مکے والوں کو یہ شبہہ تھا کہ یہ فوج جب نکلی ہے تو اس کا روخ کہاں ہم اندازہ لگائیں اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار بڑے چوکنہ تھے خبروں تلاش کرتے تھے آنے جانے والوں سے پوچھتے تھے بلکہ تعجب کریں گے ایک مکے کے تین بڑے سردار حکیم ابن حزام، بدے ابن ورکہ اور ابو سفیان ابن حرب یہ تینوں بائیس کلومیٹر مکے سے دور نکل کر کے مسلمانوں کے بارے میں اطلاع لینا چاہیے کہ ہاں پتا لگائیں کہ یہ فوج جو مدینہ سے نکلی ہے اس کا رخ کس طرف ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی اور یہ دونوں رات میں اس طرف پہنچے دیکھیں جدھر دیکھو ادھر آگ دس ہزار معمولی لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں دس ہزار کو اگر جو ہے اس وقت بھی دس ہزار اگر یہاں کہیں باہر یا اس طرف جہاں میدان ہے اگر لوگ بچا پھیل جائیں اور ہر ایک آگ جلائے تو تقریباً دسیوں کلومیٹر دور تک آگ دکھائی دے گی وہ اس کی روشنی پھیلے گی اس لیے کہ دس کلو دس ہزار لوگ معمولی نہیں ہوا کرتے ہیں اگر دس دس کا گروپ انسان لوگ بنا لے تو کتنے گروپ بن جائیں گے پندرہ پندرہ کا پچاس پچاس کا کتنے گروپ بن جائیں گے اگر پچاس پچاس کا بھی گروپ بنائے تو کتنے کتنے گروپ بنیں گے دس ہزار میں جی کتنے پانچ سو جی دو ہزار دو ہزار گروپ بن جائے گا سوچیں آپ ہاں. دس ہزار کے پانچ پانچ سو نہیں بلکہ کیوں پانچ, پانچ ہزار بنے گے بھائی دو ہزار کیسے بنے گے ہے کہ نہیں دس ہزار ہے دو حصوں میں تسلیم کتنا ہو جائے گا پانچ سو ہے نا پچاس پچاس کے نہیں پانچ پانچ سو کے نہیں پچاس پچاس کے ہو بلکہ دو تقریباً کتنا بنے گا گروپ ارا کل حال یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنے گروپ بن جائیں اگر پچاس پچاس کا گروپ بنا کے لوگ آگ جلائیں تو گروپ ہے تو کافی تعداد تھی تو ان دونوں نے تینوں نے جب دیکھا تو بدے ورکا نے کہا خزا کے لوگ ہیں لڑائی نے پٹائی کی تھی لوگوں نے یہ خزہ کے لوگ ہیں لڑائی نے انہیں کر کے رکھ دیا اس لیے وہ اپنا آگ جلا کر کے گم بنا رہے ہیں ابو سفیان نے کہا نہیں خزا اس سے بہت معمولی ہیں کہ ان کی آگئے اتنی وسیع ہو جائیں اتنے میں نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت حضرت عباس ابن ابد المتلف جو تھے زگ ملے تھے انہوں نے کہا کہ اب بیس کلومیٹر میٹر مکے کی دوری رہ گئی کتنی اگر دوسرے دن صبح کو نبی علیہ وسلم اتنی فوج دے کر کے مکے میں داخل ہو گئے تو ہوگا کیا قریش بالکل توڑ کر کے رہ دے قتل کر کے رکھ دیے جائیں گے لہذا آپ رسم کی سواری لی آپ کی سواری لی اور کہے چلتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی مکے جا رہا ہو دودھ بیچنے والا جا رہا ہے کوئی لکڑی کاٹنے والا جا رہا ہو جب مکہ کوئی اور کسی غلط سے جا رہا ہو تو اس سے کچھ دے دلا کر کے مکے والوں کو خبر بھیج دوں کہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیں ورنہ آپ اگر مکے میں داخل ہو گئے تو کوئی باقی نہیں بچے گا وہاں سے نکلے تھے کہ دیکھا کہ بدے ابن ورکہ اور ابو سفیان آپس میں باتیں کر رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا اور کہا کہ ابو حنزلہ کہا ابو تو تبو سفیان نے کہا کہ ارے ابو الفضل آپ کہاں آگئے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول شرس ہم دس ہزار کی فوج لے کر کے آ رہے ہیں جلدی سے جاؤ مکے اور مکے والوں کو اطلاع دے دو اطلاع دے دو کہ اللہ کے رسول سے آ کر کے سلح کر لے ورنہ مکے والوں کی اب خیر نہیں ہے ابو سفیاان نے کہا پھر تم کیا کہتے ہو کیا کیا جائے ایسا کرو آپ میری سواری پر آ کر کے بیٹھو تو چنانچہ پیچھے سواری پر بیٹھے اور انہیں لے کر کے تیزی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا چاہے اور جس آگ کے پاس سے گزرتے وہ پوچھتا رہے کوئی جاسوس نہیں آیا ہے چوکنال تھے ہی لیکن جب اللہ کے رسول کی سواری دیکھتے تو چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اچانک حضرت عمر رضیود کے پاس سے گزر ہوا حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون ہے جا رہا ہے دیکھا اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول رسم کے چچا ہے اور ان کی سواری ہے لیکن چونکہ ہوشیار آدمی تھے چوکن تھے دیکھا کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے ابو سفیان ہے لہذا ان کا پیچھا کیا کہا کہ اللہ کا دشمن ابو سفیان ہمارا اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے سب سے بہتر ہے کہ اس کی گردن میں مار دوں لیکن اللہ کے رسول کی اجازت ضروری تھی لہذا بھاگے اللہ کے رسول طرف اب عباس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے سواری کو اور دوڑایا اور کہا میں ان سے پہلے پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پکڑ لی اور کہا کہ آج میں آپ کے ساتھ رہوں کوئی دوسرا نہیں رہے گا اتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کا دشمن ابو سفیان بغیر کسی عہد اور معاہدے کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے آپ اجازت دے دیئے کہ اس کی گردن مار دوں حضرت عباس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول ہم نے انہیں پناہ دے دی ہے یہاں تک کہ حضرت عباس میں اور حضرت اللہ حضرت عمر نے آپس میں بات چیت ہونے لگی تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر تم انہیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ بنو عبد مناف کے ہے نا اگر بنو عدی کا ہوتا قریش دونوں ہیں اگر بنو عدی کا ہوتا تو تم اسے قتل نہ کرتے اس وقت حضرت عمر خطاب نے ساتھیوں جو بات کہی تھی وہ سوچنے کے لائے گئے کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ کے رسول سم بارے میں کس قدر قوی تھا اور وہ اللہ کے رسول وسلم کے رضا کو کس قدر چاہیا کر تھے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک جماعت ناپاک ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے اسلام کے نام پر اور ان صحاب رام کو گالی دیتی ہے را اندازہ لگائیں کہ ان کا ایمان کس قدر بگڑا ہوا اور ایمان سے کس قدر دور ہے وہ بلکہ وہ تو اس لائق ہی نہیں انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے وہ مسلمانوں کے دشمن اور صحابۂ کرام کے دشمن ہیں را اندازہ لگا ہے تو عمر نے کیا کہی کہ اے ابو الفضل اے عباس آپ کا ایمان قبول کرنا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے ایمان قبول کرنے سے زیادہ محبوب تھا سوچیں یعنی آپ مسلمان ہو جائیں مجھے اس پر زیادہ خوشی ہوگی بجائے اس کے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو جائے حالانکہ انسان کو فطری طور پر کیا چاہیے تھا ہتھو مر کس پر خوش ہوتے اپنے باپ کے اسلام پر نا کہا کہ نہیں لیکن آپ کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ محبوب تھا کیوں اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوش ہوں گے بہ اعتبار خطاب کے اسلام قبول کرنے سے اللہ کے رسول کی خوشی کی وجہ سے اس لیے مجھے ساتھیوں یہ تھا کہ ان کا دین اور ان کا ایمان اور ان کی خواہش اللہ کے رسول کے احکام کے تابع ہو گئی تھی جو اللہ کے رسول کو محبوب وہ ان کو محبوب جو اللہ کے رسول کو ناپسند ان کے نزدیک ناپسندیدہ تو اللہ حال اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ صبح لے کر کے آنا صبح کو حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کہ اے ابو سفیان ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو میری مدد کرتا نا کہا پھر ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہا اس بارے میں تو مجھے ابھی تک تھوڑا سا تردد ہے رتع عباس نے کہا کہ بدبخت اسلام قبول کر لے قبل اس کے تیری گردن مار دی جائے قبول کر لو اسلام کو قبل اس کے تمہاری گردن چنانچہ ابو سفیان وہیں پر مسلمان ہوئے حضرت عباس رضی اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان قوم کے سردار ہیں فقر کو پسند کرتے ہیں تو انہیں کوئی ایسی چیز دے دیجیے آپ کی یہ خوش ہو جائیں آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول ابو سفیان کا گھر کتنے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹے گا پورے مکہ کے لوگ تو سمجھ نہیں سکتا آپ نے کہا جو مہد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے کہا اے اللہ رسول مہید حرام کتنے لوگوں کو اپنے دامن میں سمجھ دے گی کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے جو ہتھیار کو ڈال دے اس کو امان ہے تو کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے یہ تو اس لیے گویا اب کوئی ایسا نہیں بچے گا جسے امان نہ ملے مسجد میں چلا گیا ہتھیار کو ڈال دیا اپنے گھر میں داخل ہوگا ہر ایک کو گویا امان دے دی گئی ہے اللہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو سفیان کو یہ دی, اس کے بعد اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا بلکہ وہیں پر اپنی فوج کو تقسیم کر دیا تقسیم کیا تین حصوں میں تقسیم کیا ایک دایا حصہ جس میں خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا بایاں حصہ جس میں زبیر بن عوام کو کمانڈر بنایا اور درمیانی حصہ جو پیدل فوج والے تھے اس پر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کو کم کمانڈر بنایا اور ہر ایک سے کہا کہ خالد تم دائیں طرف سے ہوتے ہوئے مسفلا کے راستے سے آگے بڑھو اور آ کر کے سفا پہاڑی پر ہم سے ملو زبیر عوام سے کہا کہ تم وہاں سے آؤ اور آ کر کے سفا پہاڑی پر ہم سے ملو اور حضرت ابو عبیدہ سے کہا آگے بڑھتے جاؤ اور صفہ پہاڑی پر پہنچ کر کے وہاں پر اسلامی جھنڈا گاڑ دینا اور وہاں پر آپ نے ایک وسیعت کی لوگوں کو کمانڈروں کو جو دنیا کی کسی تاریخ میں ساتھیوں نہیں پائی جائے گی آج امن کا اعلان کرنے والے امن کا نعرہ بلند کرنے والے لوگوں کی مدد کے نعرے لگانے والے یہ سارے کے سارے جھوٹے اور مکار اور دھوکے ہیں چاہے امن کمیٹی سے آئے کہیں سے بھی آئے یہ سارے کے سارے مسلحات پسند اپنا فائدہ اپنی ضرورت اور اپنے لوگوں کے فائدوں دیکھتے ہیں غریبوں اور مسکینوں کے یا اپنے مخالفین کی مدد کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلان تھا آپ نے کہا کہ دیکھو لڑائی اسی سے کرنا جو تم سے لڑائی پر اتر آئے اور جو ہتھیار ڈال دے اسے کوئی چھڑکانی نہیں کرنی ہے عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے البتہ جو سامنے آئے اسے کچل کر کے رکھ دیا جائے جو سامنے آئے اسے کچل کر کے رکھ دیا جائے اور آپ نے چند آدمیوں کا نام لیے جن میں چار مرد ہیں اور دو عورتیں یا تین عورتیں ہیں صحیح روایات کی بنیاد پر یہی چھ یا سات آدمی ہیں بلکہ صحیح صرف پانچ آدمی ہیں تین مرد اور دو عورتیں یا چار مرد اور دو عورتیں چھ یہی ہیں جن کے خون کو آپ نے رائے گا کیا ساتھیوں غذح مکہ کا معاملہ عجیب ہے اگر ہر ہر نقطے پر میں ٹھہرتے جاؤں اور وہاں پر کیا کیا ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے اگر اس کی وضاحت کروں تو فتح مکہ کا قصہ بڑا لمبا ہو جائے گا لیکن یہیں پر ذرا ٹھہر کر کے آپ اس بات پر غراغور کریں آخر مکہ میں کون سے لوگ تھے آخر وہی لوگ تو تھے نا جنہوں یعنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے نہیں دیا تھا اور یہی نہیں آخر مکے میں وہی لوگ تو تھے نا جو آپ کے راستے میں کاٹے وہی لوگ تو تھے نا جو آپ کے محبوب ترین صحابی حضرت بلال ابن حارث کے گرد حضرت بلال حبشی کے گردن میں رسی ڈال کر کے مکے گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے نا آخر یہ وہی لوگ تو تھے نا جو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے آگ کے انگاروں پر اور ان کے جسم کا خون اور پیپ انگاروں کو بجھایا کرتا تھا یہی تو لوگ تھے نا اور اس سے بھی بڑھ کر کے مکے میں وہی لوگ تو تھے یا ان کی تائید کرنے والے کی جب آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگی ہیں اور وہ حمل سے تھی تو ایک بدبخت نے زور کا پتھر مارا کہ وہ اونٹ سے نیچے گر گئی اور حمل ساپت ہو گیا ہے آخر یہی لوگ تو تھے نا آخر یہی لوگ تو تھے کہ غزوے احد میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے لیکن اگر اللہ کی خصوصی مدد آپ کے ساتھ نہ ہوتی اگر خصوصی مدد نہ ہوتی تو کوئی طاقت دنیا میں آپ کو بچانے والی تھی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دیکھیے گدوے احساب کے موقع پر دس لاکھ کی جماعت لے کر کے لوگ آئے تھے کس لیے چند سو مسلمانوں کو جو سینکڑوں میں تھے شاید ہزار سے کچھ اوپر رہے ہوں اتنے مسلمانوں کے دس ہزار کی فوج لے کر کے آئے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی یعنی خندق کو نہ کھودوائے ہوتے اور اللہ کی خصوصی مدد نہ ہوئی ہوتی تو شاید مکے مدینہ منورہ کا کوئی جوان تو چھوڑ دیجیے کوئی بچہ اور کوئی عورت بھی باقی نہیں رہتے یہ سارے لوگ تھے مکے میں موجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف دس ہزار کی فوج لے کر کے جا رہے تھے لیکن آپ کا کیا اعلان ہوتا ہے کی جو ہتھیار ڈال دے اسے اللہ کی قسم ساتھی ہو دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی کی دنیا کی تاریخ اس کا دس حصہ بھی رحم اور کرم کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے کہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ وہ دشمن کی آپ کو قتل کرنے آپ کو ایزا پہنچانے آپ کو تکلیف دینے آپ کو دنیا سے ختم کر دینے میں کوئی قسر اٹھا نہیں رکھی قطر ان کے نزی باقی نہیں تھی لیکن ان کے ساتھ نبی کریم سڑک معاملہ کیا ہے کہ کی جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے جو تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار نہ ہو اسے چھیڑانی نہ کی جائے کہنے کی باتیں ساتھیوں تو اور ہیں دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں لیکن یہ کر کے دکھلایا جائے اپنے باغیوں کو اس طریقے سے معافی کا اعلان کر دیا جائے کہ ان میں سے صرف چار آدمی مرد بس چار مرد ایسے ہیں جن کے قتل کا آپ نے حکم دیا ہے اور ان میں سے بھی خط صرف دو کیے جاتے ہیں اور دو کو معافی طلب کیا اللہ کے کی معاف کر دیا رسول انہیں معاف کر دیا ہے اللہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں سترہ رمضان یا انیس رمضان کی تاریخ تھی سترہ رمضان تھا یا انیس رمضان بعض روایت میں تیرہ رمضان اللہ عالم بسواب بس لیکن زیادہ قریب انیس اور سترہ رمضان ہے اس تاریخ کو صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں حضرت خالد نے ولید کو آپ نے کس طرف سے بھیجا دائیں طرف سے حضرت زبیر عوام کو آپ نے اس طرف سے آگے آپ نے کس کو بھیجا حضرت ابو عبیدہ کو اور آپ مکہ میں سوار تھے آپ کے سر کے اوپر کالی پنگڑی تھی اماما تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا تھا یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اگر کسی شخص کا ارادہ مکے میں داخل ہوتا ہوتے وقت اگر عمرے کا ارادہ نہیں ہے تجارت کا ہے کوئی اور مقصد ہے تو اس کے اوپر احرام باندھنا واجب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا تھا آپ اپنے سواری کے اوپر تھے آج جسے ریڑ الحجون کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے داخل ہوئے <تصفح> امام کثیر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا <تصفح> متکبرین اور گھمنڈی لوگوں کے طریقے سے آپ کے سامنے ناچنے والے گانے والے شور کرنے والے نہیں تھے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑے راگ سے بڑے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکا لیا تھا کہ آپ کے داڑھی اور آپ کے موچ کے جو بال تھے وہ کجاوے کے ساتھ لگ رہے تھے یعنی گویا کسی قسم کا فخر اور جی یہ آسانی جو ہوتے ہیں نا یہ موچ کے بال گویا کجاوے سے آپ لگ رہے تھے آپ نے اپنے سر کو اتنا نیچے جھکایا ہوا تھا اور یہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبازوں کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی ہی سواری کے اوپر ایک اور آدمی کو بیٹھا رکھا تھا اکیلے نہیں تھے کہ ہاں ہم حاکم ہیں ہم بڑے ہیں یہاں لوگ آپ جانتے ہیں نا کہ سواریاں ان کی رہتی ہیں تو سواریوں پر کیا ہے اپنے باڑی گارڈ کے لوگ کسی کو آگے بیٹھاتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام سواری پر تھے اور اپنے ساتھ بیٹھائے ہوئے تھے اللہ کل حال اس طریقے سے نبی کریم سروس مکے میں داخل ہوئے حضرت خلید رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے آتے ہیں راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے مجھ ہوئی ہے وہ چیز آپ کے سامنے بھی تھوڑا سا ذکر کر دینے کی ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جب دیکھ لیے کہ اب مکے پر حملہ ہونے والا ہے تو ان لوگوں نے پاسپورٹ کے جو قبائل تھے ان میں سے کچھ بدماشوں کو تیار کیا اور مکہ کے جو اوباس لوگ تھے ان کو تیار کیا ان کو تیار کرنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ یہ بھیڑ مسلمانوں کی فوج سے اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوئے تو کہا جائے گا رے کچھ بدماشوں نے شرکش لوگوں نے نالائق لوگوں نے ایسا کیا ہے ہمارا اس میں کوئی دخل دیکھیے اس وقت میں ان کی چارا کی دیکھیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملی ہے یہ تو آپ نے انصار کو حضرت ابو حرارا سے کہا, کہا کہ بلاؤ انسار کو اور کوئی دوسرا نہ آئے انسار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دیکھو مکہ کے اوباس لوگ مقابلے کے لئے تیار ہیں جو مقابلے میں آئے اسے بخشنا نہیں ہے اسے بخشنا نہیں ہے اس کا پیچھا کرو جو بھی ہتھیار اٹھایا ہوا ہے جو بھی تمہارے مقابلے کے لیے آئے اس کا پیچھا کرو اسے توڑ کر کے رکھ دو دوسری طرف حضرت اکرما جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اکرما ابن ابھی جال سہیل ابن امر اور سفان ابن امیا سفان ابن امیا یہ لوگ خندما نامی پہاڑ خندرا نامی پہاڑ ساتھی اگر آپ یہ مشورہ کا جو علاقہ ہے اس سے جہاں پر آج کل یہ موقف بنا ہے کہاں پر کدئی کدئی کا جو موقف ہے وہاں پر دیکھیں کہ پہاڑی ہے یہ پہاڑی جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہی پہاڑی خندما کی پہاڑی ہے اس لیے کہ ہفتے خالد نے ولید کو تھا کس طریقے سے گھوم کر کے صفحہ پر آئے تو اس پہاڑی کے پاس کچھ لوگ آ کر کے مقابلے کے لیے ہو گئے اور وہاں پر آپس میں مٹبھی بھی ہوئی جس میں دو مسلمان شہید کر دیے گئے تین مسلمان مارے گئے ہوا یہ کہ یہ کہ لوگ موقع پا کر کے مسلمانوں کی یہ فوج جو خلد ولید کی تھا اس کو روکنا چاہتے تھے روکنا چاہتے تھے وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہنسنے کے لائق ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان تھا جو روز آنا اپنی تلوار کو اور اپنے نیزے کو نکال کر کے صاف کرتا تھا اور تیار کرتا تھا اس کو اس کی بیوی بھی بی بی بڑی بات عورتیں ہوتی ہیں بڑے زبان کی تیز ہوتی ہیں اس نے کہا کہ کیا ہے جب دیکھو کہ روز آنا تلوار لے کر کے اپنی دودھ صاف کر رہے ہو نیزہ صاف کر رہے ہو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں سے مقابلے کا معاملہ ہے اس سے میں چاہتا ہوں کہ حملہ کروں گا اور تمہاری خدمت کے لیے ایک آدھ دو نوکر بھی لے کر کے آؤں گا تو اس نے کہا, کہا کہا کہ دیکھو اس گمن میں نہ آؤ مسلمانوں سے مقابلے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے کہا, کہا کہ نہیں دیکھنا جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا تو چنانچہ جب خندما کے مقام پر لڑائی ہوئی جس میں عکرمہ بھی عکرمہ ابن ابھی جہل سہیل ابن امر صفوان ابن امیا یعنی مکے کے جو پہلوان تھے بہادر تھے یہ بھی شریک تھے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں یہ بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ اپنی تلوار وغیرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے جاتا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چھپا لو چھپا لو دروازہ بند کرو دروازہ بند کرو تو اس نے دروازہ تو کھول دیا اور بند کیا اس کے بعد کہتی ہے میں تو انتظار میں تھی کہ میری خدمت کے لیے تو ایک نوکر تم لے کر کے اکیلے بھاگے آ رہے ہو تم میں تو اس انتظار میں تھی کہ میرے لیے تم نوکر لے کر کے ہو تو اس وقت انہوں نے جو بات کہی اس نے کہی کہا کہ انڈ کی لو شہید مل فر سفوان فر اکرما وہ ابو یزید کلمو تما ذربم بلا فلا یوسم وم گما لہم نہیں تو خل فنا وہ ہم ہم لمتن تکو میں ادنا کلیما اگر تو خندما میں دیکھتی جس میدان کے اندر سے ابو سفان اور اکرما بھی کھڑے ہوئے پہلوان بھی اور ابو یزید یعنی سہیلیب نام رکھا حال یہ تھا اسے کچھ سجائی نہیں دراتہ کیا کرنے ایسے کھڑے تھے گویا کوئی مورتی کھڑی ہوئی ہے گویا بے لاش بے روح کوئی لاش ہے اور جہاں وہاں پر یہ معاملہ آیا کہ دیکھو ایک طرف آہ آہ آہ آہ کلائیاں کٹ کر کے گر رہی ہیں ایک طرف بادو کر کر کے گر رہے ہیں ایک طرف گردریں کٹ کر, کر کے گر رہی ہیں جب تو دیکھتی تو آج میں لا ایک لفظ بھی ملامت کا نہ بولتی یہاں پر مٹ بھیڑ ہوئی اور سفوان بھاگ کر کے جڈا میں پناہ لئے اکرما بھاگ کر کے یمن کی طرف گئے اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سفایا کرتے ہوئے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح پہاڑی پر مل گئے وہاں جب ملے تو اس کے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خانے کابہ کی طرف بڑھے اس لیے اس وقت صفا اور خانے کابہ کے درمیان میں گھر تھے جس میں گلیوں سے گزر کر کے جانا پڑتا تھا آج معاملہ صاف ہے ورنہ اس وقت کنارے کنارے بالکل چاروں طرف گھر تھے جہاں گلیوں سے گزر کر کے جانا پڑتا تھا تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خانے کعبہ کو سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے تین سو ساٹھ بت خانے کعبہ میں جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرانے کا حکم دے دیا ہر ایک کو ڈھانے کا حکم دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ان بتوں کو اشارہ کرتے جاتے تھے اور جق کو ان الاتا یہ پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کی ناک پر اشارہ ڈھیر ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ یہاں تک کہ کھانے کی چھت کے اوپر بھی لوگوں نے بت جمع کر رکھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو بھی گنانے کا حکم دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق اپنی سواری ہی پر بیٹھ کر کے خانے کعبہ کا طواف کیا اور اپنی چھڑی سے اپنی چھڑی سے حضرت اسود کا کیا کیا استلام کیا اپنی چھڑی سے سات چکر لگانے کے بعد خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی حضرت مریم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل کی حضرت مریم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں بلکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی تصویروں کو بنا کر کے ان کے ہاتھ میں تیر اور آہ وہ آہ ترکش بھی دیا ہوا تھا تاکہ اس سے معلوم ہو کہ یہ لوگ بھی یہ جسے وہ ازلام یعنی فال نکالے کا تیر جو پھینکا کرتے تھے کہ یہ بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے آس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برا کرے انہیں ڈبوئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی بھی ترکش کے تیر نہیں پھینکے اور نفال کے تیر پھینکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خان کعبہ کو آپ نے پاک کر لیا تو بیت اللہ شریف کے دروازے کو اپنے پیچھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات کھانے کعبہ میں وہاں پر نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الہ الا اللہ لاح اللہ الاحزاب احزاب سارے مکہ کے لوگ آپ کی فوج کے علاوہ بھی سارے مکہ کے لوگ سامنے کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے سب کس انتظار میں ہیں اور ہر ایک کا دل دہل رہا ہے ہر ایک کا جسم ہی نہیں دل ہی بلکہ جسم کاپ رہا ہے کہ اب میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے کیوں اس لیے کہ اب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, آ... یہ ذکر پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وعدہ ونصر عبدہ الاحزاب وحدہ اس کے بعد کہا اے مکہ کے لوگو یہ بتاؤ کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں بن پڑا کہ آپ بڑے شریف ہیں آپ بڑے شریف کے بیٹے ہیں آپ سے ہمیں خیر ہی کی امید ہے کسی اور چیز کی امید نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تاریخ کے اور پر سونے سے لکھے جانے کے لائق سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہیں اور دنیا کی تاریخ میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے سامنے ہر قسم کے مجرم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے آپ کے جانی دشمن غزوے احد غزوے بدر اور غزوے احزاب وغیرہ میں آپ کے جانی دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے اور ان میں سے ایک ایک ایسے تھے کہ جنہیں اگر دس دس بار زندہ کر کے قتل کیا جائے تو شاید ان کا جرم پا... اپنے جرم سے پاک نہ ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا یغ فر اللہ ادب انتمقا جاؤ لا تصریب علیکم اليوم آج تمہارے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے جو کچھ کیا سب کچھ میں معاف کر دے رہا ہوں جاؤ تم سارے کے سارے لوگ آزاد ہو کہ سے کوئی چھڑکانی نہیں کرنی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو, کو مشرقین کے ہاتھ سے نکال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا کہ ابھی جس کی بنیاد پر یہ لڑائی چھڑی تھی وہ کس بنیاد پر چھڑی تھی جی بنو خزا اور بنو مقام معاملہ تھا آپ نے بنو خزاعہ کو شاید یہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا اور یہ بات رہ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہا کہ جاؤ خانے کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو اور اذان دو ساتھیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شکل میں کیسے تھے جی کیسے تھے شکل میں کالے سے سوچیں آپ اور مکہ کے لوگوں کے سامنے ان کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں تھی سوچنے کی بات ہے مقام عبرت ہے ساتھیوں کہ اللہ تبار اکوطالہ بسا اوقات مظلوم سے ظالم کا بدلہ اسی دنیا میں لیتا ہے وہ اہل مکہ جن کے نزدیک حضرت بلال رضی اور کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی اس جس طریقے سے مری بکری اور مرے کتے کو بھی آدمی نہیں گھسیٹتا ہے گلے میں رسی ڈال کر کے مکے مک گلیوں میں سوچیں آپ ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہاں کوئی بکری اور کتے کو بھی گھسیٹتا ہے یعنی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی بلکہ جب حضرت بل... ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت بلال خریدنا چاہا ہے اور جتنا ان کے مالک نے کہا چالیس درہم چالیس درہم دے دیا بلکہ ان کے مالک نے کہا اگر تم ایک درہم کا مطالبہ کرتے ان کے عوض میں کتنا ساتھی ہو یعنی ان کے مالک کے نزدیک بھی رہتے بلار کی قیمت ایک درہم بھی نہیں ذرا سوچیں آپ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ اصل قیمت چمڑے کی نہیں ہے اصل قیمت رنگ کی نہیں ہے اصل قیمت خاندان کی نہیں ہے اصل قیمت ظاہر کی نہیں ہے اصل قیمت دل کی ہے ان لم الاسو کم وم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا ہے لاکن یم ذرا قلوب کم لیکن تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے ذرا سوچیں اہل مکہ کے سامنے ان کی اسی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کہا اے بلال شاید تمہارے بعد کسی کو یہ مقام نہ حاصل ہو سکا ہو کھانے کعبہ کی چھت پر چڑھو اور وہاں سے کی آواز بند کر زمین پر سے نہیں کہاں سے کھانے کعبہ کی چھت پر سے اس سے قریش کے لوگوں کا دل اور, اور جلا جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے دل کے اندر اور خرج پیدا ہوئی بلکہ بات تو یہاں تک کہہ اٹھا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ مر چکا ہے کہ اس کالے کو کھانے کعبہ کی چھت کے اوپر نہ دیکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسے بلال کو اسی لیے تاکہ مکہ کے لوگوں کو معلوم ہو کہ جن کی اہمیت تمہارے نزی ایک درہم کے برابر نہیں تھی اللہ تعالی ندیق اس کی اہمیت کتنی ہے خدا کے گھر کا گلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے خدا نہ دیکھے شکل کسی کی عمل سے انسان جمال بھی ہے تو عرض کرنے کو بعد ظہر کی نماز کا وقت تھا آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد بنو خزا کو اجازت دے دیا عصر تک بنو بکر سے اپنا بدلہ تم لوگ لے لو لیکن عصر کے بعد نہیں اس لیے کہ اصلی جنگ کس لیے, لیے ہوئی تھی نا بنو بکر کا بدلا لینے کے لیے لہذا تمہیں اجازت ہے کہ عصر تک تم بنو بکر سے اپنا بدلہ لے لیا کرو کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بنو خزا نے بنو بکر سے اپنا بدلہ لے لیا اور ان کے بیس یا کتنے آدمی یا چوبیس آدمی مارے گئے لیکن اصر کا جب وقت ہو گیا تو وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب مکے کے اندر آج ہی نہیں آج سے قیامت تک کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے مکے کو چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالی نے میرے لیے حلال کر دیا تھا اب قیامت تک کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوگا ساتھیوں اس طریقے سے کھان کعبہ جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا کس کے لیے اللہ واد کی عبادت کے لیے قریش نے اپنی جہالت کی بنیاد پر جسے اس کے لیے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے موحدین کے ہاتھ میں اس کھانے کعبہ کو دیا اور آج تک ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک انہیں کے قبضے میں رہے گا اس درمیان ساتھیوں میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا چند باتیں مجھے کہنی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہوا ہے لیکن بعض آدمیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم رحمت اللہ تھے نبی رحمت تھے لیکن چا رہی سے ان مردوں کے خون کو رائگا کیوں کیا آخر آپ نے انہیں بھی کیوں نہیں معاف کر دیا تو ساتھیو اصل میں اس کے پیچھے اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے ابھی تفصیل کا موقع نہیں اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے تو یہ مسئلہ بھی کل ہو جاتا حل ہو جاتا مثال کے طور پر عبد اللہ ابن سرح عکرمہ ابن ابی جہل عبد اللہ ابن ختل اور مکیس ان چار مردوں کے خون کو آپ نے رائے کا قرار دیا تھا لیکن عبداللہ ابن ابن نبی سرح کون تھا یہ شخص عثمان کا دودھ شریک بھائی تھا عبد اللہ ابن سادم سرح یہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا یہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا تھا اور جانتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے قتل ہے اس سے آپ کو کوئی دشمنی نہیں تھی مسلمان ہوا لیکن پھر بھی کیا عبداللہ ابن سعد ابن سر قتل کیا گیا حالانکہ آپ نے کہا تھا اگر یہ لوگ خانے کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ملے پھر بھی انہیں قتل کر دینا چھوڑنا نہیں ہے انہیں چھوڑنا نہیں ہے لیکن عبداللہ ابن شاد ابن ابھی سر ہے اپنے دودھ شریک بھائی حضرت عثمان عفان کی پناہ لیے حضرت عثمان عفان انہیں لے کر کے نبی کریمس خدمت میں آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیجیے آپ نے ایک نظر دیکھی اور نظر نیچے کر لی کوئی جواب نہیں دیا دوبارہ یہ درخواست عثمان ابن عفان نے آپ خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری بار انہوں نے درخواست کی آپ نے اس کے بعد ان کی درخواست تو قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا حضرت عبداللہ ابن صادن ابھی سرحقوں آپ نے کہا کہ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ جب دیکھا کہ میں اسے معاف کرنے سے رک رہا ہوں اس کی گردن مار دیتا صحابے کرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ذرا آنکھ ہی سے اشارہ کر دیتے تو ہم تو اس کا کماؤ ہم تو آپ کے اشارے کے منتظر ہیں آپ نے کہا کسی نبی کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی آنکھ سے اس طرف اشارہ کرے جو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے یعنی آنکھ بھی خیالت اپنے کسی نبی کی کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن ساتھیوں ہمیں عبداللہ ابن صادن ابی سرحد کے بارے میں بددن نہیں ہونا چاہیے علماء سیرت لکھتے ہیں تاریخ کہ ان کا اسلام الحمد اللہ بڑا پختہ رہا اس قدر پختہ رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے انہوں نے بعض جگہ کی ذمہ داری ان کو سونپی حضرت عثمان بن عفان نے بھی اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے یا فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جو شروع میں اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن مسلمان ہوئے تو دوسرے صحابی دوسرے دوسرا شخص جسے آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ عبداللہ ابن اب تھا جو بنو تمیم کا تھا یہ اس کا نام تھا عبد العزا لیکن نبی کریم سے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا یہ شخص اسلام لے آیا اسلام جب لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کا مال اصول کرنے کے لیے کہیں پر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ایک انساری غلام کو بھی آپ نے ساتھ میں کر دیا تھا پتا نہیں کس بات پر انصاری غلام سے ناراض ہوا کہ انصاری غلام کو اس نے قتل کر دیا انصاری غلام کو اس نے قتل کر دیا اور بھاگ کھڑا ہوا کہاں مکہ مکرمہ تو اس کا دو جرم تھا ساتھ ہو ایک جرم تو یہ کہ یہ مردد ہو گیا اور دوسرا جرم کیا ہے اس نے ناجائز قتل کیا اور آ کر کے مسلمانوں کے راج کو مکے میں فاش کرنے لگا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور یہ کھانے کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹکا ہوا تھا کہ ایک انصاری صحابی نے اس کی گردن مار دی تیسرے شخص جن کا نام تاریخ میں بڑے جلی الفاظ میں لکھا جاتا اکرما ابن ابی جہل ہے کون ہے اکرما ابن ابی جہل یہ ابو جہل ہے جو اس امت کا فرآون تھا اس کے بیٹے ہیں اور اپنے باپ کی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے اور اتنے بڑے دشمن تھے کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اور خالد صلح پر راضی نہیں تھے اور کئی بار کوشش کی تھی کہ جنگ کو جنگ کی آگ کو بھڑکا دیا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے جنگ سے روکا اور اس موقع پر بھی جہاں پر آپ کا اعلان تھا کہ جو ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے جو لڑائی نہ کرے اسے امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے اس عام اعلان کے باوجود بھی اکرما نے اپنے جوانوں کی ایک فوج تیار کی اور خندما کے مقام پر میں علی سے ان کا ان کی مٹبھیڑ ہوئی لہذا جب وہ ہارے ہیں تو مکہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے کہاں طرح بھاگے ہیں آج جہاں پر یمبو ہے نا اس کے مغربی جانب اس وقت یمن جانے کا سی پورٹ تھا سی پورٹ تھا آپ کہہ لیجیے سی پورٹ تھا, تھا یہاں پر یہاں پر آ کر کے وہ کشتی پر سوار ہو کر کے یمن بھاگ جانا چاہیے جب کشتی پر سوار ہوئے ہیں تو کشتی اچانک دگمگانے لگی کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی والوں نے اپنے تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر کے کس طرح رخ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت ان کے ذہن میں کھٹکا ہوا کہا, کہا کہ اگر اس سمندر کے اندر ایک اللہ ہمیں نجات دے سکتا ہے تو سمندر سے باہر جب ہم خشکی میں ہیں تو وہ اللہ ہمیں نجات دے سکتا ہے لہذا انہوں نے کہا کاش کے مجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد اللہ رتص... اللہ... اللہ... اللہ, اللہ محمد اگر ہمیں معاف کر دیتے تو میں جا کر کے ان... اسلام قبول کر لیتا لیکن چونکہ میرے بارے میں کیا ہے یہ پروانج پروان یہ فرمان جاری ہو چکا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے لیکن ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی کے اصول کی خدمت میں آتی ہیں مسلمان ہو کر کے اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو امان دے دیجیے میرے شوہر کو امان دے دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے امان ہے ذرا دیکھیں آپ چنانچہ بڑا لمبا قصہ ہے ان کا یمن وہیں جا رہے تھے کہ وہاں پر ان کو پکڑا اور کہا کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے اللہ کے رسول سرم سے ہم نے تمہارے لیے امان لے لیے واپس آئے اور مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام اس قدر پختہ ہوا کہ جس دن سے اسلام قبول کیے ہیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیا اور یرموک میں یارموک میں بہت ہی بہادری انجام بہت بہادری کا کارنامہ انجام دیا اور وہیں پر وہ شہید ہو گئے ہیں تیسرا ابن سبابہ ہے یہ شخص بھی اسلام لایا اور غذے مریسی کے موقع پر ایک مسلمان سے نے اس کے بھائی کو خطا غلطی سے قتل کر دیا تھا جان بوجھ نے غلطی سے کر دیا قتل کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خون بہا بھی ادا کیا خون بہا ادا کرنے کا معنی ہے کہ دوبارہ بدلا نہیں لے سکتے لیکن اس شخص کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا خون بہا, بہا بھی لیا اور مسلمان کو قتل بھی کر دیا اور مکے بھاگ آیا یہ شخص بھی باہر ملا ہے اور اسے قتل کر دیا گیا اللہ حال کہنا صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا وہ صرف یہی نہیں کہ کافر تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی مجرم بھی تھے اس لیے اللہ نے قتل کا حکم دیا ہے غضوے فتح مکہ سے ہمیں آپ کو بہت سے دروس بھی ملتے ہیں لیکن اب میں اس موضوع کو اگلی مجلس کے لیے جو ہے چھوڑ دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ گدوئے فتح مکہ سے ہمیں اور آپ کو بعد وہ سبق بلکہ آ, بہت سے فقہی اور عقیدے کے بھی احکام فتح مکہ سے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں جس کا ذکر ہے شاء میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار ہمیں اور آپ کو سیرت نبوی کو پڑھنے اور اس سے محبت کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک منترا قاری دس متعلق کوئی چیز ہے ابن عامر ابو یزید جی جی جی عم ہاں وہ سہیل ابنِ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعض خطیب قریش کہا جاتا تھا انہیں خطیبے قریش کہا جاتا تھا اور غزوے بدر کے موقع پر یہ غزوے بدر کے موقع پر یہ گرفتار بھی ہوئے تھے لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور ان مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی بڑی خدمات انہوں نے انجام دی باہر بات یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ نبی کریم کی وفات کے بعد ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے ان کے اندر ارتداد قریب تھا کہ وہ مرتد ہو جاتے لیکن سہیل ابن عام رضی اللہ عنہ یہی کھڑے ہوئے اور مکہ کے لوگوں کو بھارا کہ تم سب سے آخر مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے اسلام سے پھرنا چاہتے ہو یہ کیا ہے تو ان کی بڑی خدمات نہیں اور یہ بھی غد ارمو کے موقع پر وہاں جا کر کے شہید ہوئے ہیں بلکہ ان کا تو یہ حال تھا کہ یہ اپنے بیوی بچوں تمام لوگوں کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف ہو گئے اور اس لیے نکل گئے وہاں جی یہی سہیلبن عام رہے ابو رضی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ حمد کا اشد اللہ